وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے تختوں پر آرام فرما ہوں گے اللہ کے یہ مقرب بندے ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن میں ہیرے موتی اور جواہر جڑے ہوں گے اور سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے تمام کے مرتبے برابر ہوں گے اور ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا